جد نکلتا سا کاروبار ہلال کا مطالبہ کرتی ہوں تھوڑا لیا جی مامی جہمایا اج دیا عورتوں مرد تو مطالبہ کردیا چوکھے رزک کا ہس کرائے ہل جان مجما ہل جانا ہدیش باغ سن دکھ دینا اچھا وہ دس تو کلا جیڑی عورت گھر کے اندر مرد تو چوکھے رزق کا مطالبہ نہیں کرے گی سمجھو مرد نسمان دی بلندی تک پہنچا رہی ہے مرد کی عزمت اور مرد دی شان دشان شوقت دی اور مرد کے جناب مطلب کمالات دے اندر اس عورت کو ضرور ہے تیسری شہ پاک دام پاک دامنی اور شرم و شرمہیا اور گھر کے اندر بیٹھنا اتے ہوں گل کر ہیں کہ دیکھو جی سیدہ کا سی ہدی جب پاگ تجارت کردیا سنولی پچاس ہوں انہوں نے یہاں اتے جڑا جب دینا یہ دسو بھائی سیدہ پاک باہر جا کے تجارت کی ہے یا مردہ بھیج کے آپ گھر بیٹھیا رہی پیسہ دیتی رکھے ہوں ایک بار ثابت کرو بیگ بی دا نکلنا و لو ہالے پردے دا حکم نہیں پردے دا حکم تو چوتھے پنجویں سال مدینہ شریف اتر اتریا ابتدائی اسلام اندر بی بی پاک دامنی شرمایا تھا کہ بی پاک بی آپ خود باہر تجارت نہیں جا رہی ہیں. ہوں عورت کتنے پہنچائی جی دسو لالم اپنی کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطاہرات کچھ مناسبت تو سم پیدا ہوتی ساری مناسبت موافقت معافت متابت جیڑی پکڑتے عورت خود نہ مرادوج اسلام یہ پیا سابت کر ہے کہ پہلے نمبر تے نوں کمان تے محنت کرنے کی خرچہ جمے منہ ہر بچے واسطے واپس آئے تو کمان کا لہٰذا مرد کما نہ عورت خود کما ہے تو نہ نبکا کیوں ہے نمبر ایک پہلے تو ہے کون جی کسی عورت کوئی کام کیتا بھی ہے, تو کیویں کیتا ہے کہ پیسہ مرد نرد کمایا بی, بی پاک سرکار کا مال لے کر دل پیشانے معلوم ہوا جو اے طریقہ اج کل عورت مطلب عورت تجارت کا کما بنیا پڑا ہے یہ بی اگریزی طریقہ ہے بیوی پاک دا. اسلام والے پاک اسلام والی زندگی جردگی روشن کیتا ہے یا روشنی دن امداد کی پاکستی ایک سفت ایسی چوتھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ مال نہ اپنی اجائش دایا نہ برائی ہے اللہ رستے خرچ کیا دین سے خرچ کیا اور مرد نکتا شابش آ جا کو پیو ددے ادھر ادھر براست مال آ گیا ہے یہ اللہ کے رستے تا تاک یاترا تک بس ہو رہا چار سفات ان کو ہونی ہے سن بی زندگی جو مطلب معامن ثابت ہے مددگار سامنے ہوں میں ہویا مقدس شخصیات ہر ہر مہینے جوڑا کا تبدیل ہوتا ہے ہوں میں اترے شفا تار بڑیاں دیا نے اچھا عزت کروشی بدکاری جگہ کروشی کر لو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 دی کے بدل پیار کرشہ پیا ہوں گشتی چلتی سونی گاندھی سکامتی جنگ بیٹھی تو کردار بھائی مرد بریدار مرد بھی دو قسم دورت دو بھی دو قسم دیا دو مردہ مرد نے لڑکی خوش بھی کردی کوئی کوئی نچ دی, دی, دی گاندھی پھر جو ویک لا یعنی شہرت دے رہی ہے مرد نیکی شاید شہرت دے رہی ہے بغیرتی بے تجوسیت بےمانی بےدینی دی لا پاک شورت ہےزاری ری یاد رکھ دمن پاک دامن نہ ہو ساری کیتی کرتی ہو ساری رات کی باد تباہ کرا گل سجڑوں یہ ضرور ہے کہ مردہ دی نام وری مددگار عورتوں ہو لیکن نام وری بھی دو گرم ہوئی ہے نام وی ہے کیا تجارت خود گرن گئی باہر یا مرد رکھے سن پہ غلامات کام لینی سن جی اسلام پرتے ہوں سن اسلام تو پہلے پرتے ہوں یا اپنے دوسرے رشتے دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاسان ہے ایک سے جان کے بعد پھر سرکار اچھا پھر ایک اور شاید انہیں اور بیو یہ آسران ڈالتا اثر ہو کہ تسان مردوں تو لے کے کھا کے اج بیبیاں نہ چوکری کرتی الٹا احسان جتیاں مرد نی نہ شکریہ کوئی جے کوئی دے بیٹھی اور بخے کنگلیا سارا پیکیا تو لے آرد ن تکلیف دیکھو کہ سارا مال اپنے مرد دین درچ کرنے والی بیبی ایک دن رسولہ کرم نحسان نہیں تو میں منیا مہربانی کی میم اپنے کار گڑھ اور ستولی کارکن جڑے نا بڑی وقت کرنے وہ آنند اول بلا ہر پاکمی بھی شادی کی پیسہ میٹھی کارکن آ رہے والیم اپنے خاص رام مت یا تین درما دیا بندے رسینے سے اس کی توجہ اس پاس رہتی ہے مطلب جو ہے کسی کوئی کتاب ویگ لوکرین کسی نکریو کسی نہ کسی لینی چیز نہ کسی سب چیز ظاہر ہو جاتی ہے یہ چاہتا گھر نبی یہ ہو شامل ہو گیا نبی دریا ہی نہ ہوئی گھر بہت گلے وہ کیا نکلے چیزیں اور اولاد ہونے مارن گے اترا بالکل پکا کنگلا مت لگ گیا تر کچھ ہو سکتا فلان ہے طاقت باہر ہونا ہوں کی کرتا مد خالی مد خالی جدہ تھا کاما چڑے گا جی برباد ہوگا میں موت بند کرا کر کے سارے مول صاحب تو آپ کی گل تھوڑی لیکن کی کریے سارے خرچے نہیں پورے ہوتے فلان نہیں ہوتا سستا ہلاک ہلاک ہو جائے یہ تو ہے نا وہ مخالف جیسے چیزیں بند مارن کے معاملے اتنے آئی ہل بات بھائی برت ہوتے ہی جی چیز <tunmesan> <Is> <nível> <tunnel> <s Damn. tun> مفاطب ابا کا کتنا پاکی جائے تو ہے کتنا پاکی ہے تیری خوشبو ماضا مکبت محمد جان مومن دی عزت زیادہ بڑی اللہ کے ہاں تیری عزت لکڑا ساری لکڑا مال ہوا دم ہو وائی بھی لا خیرا جی سوچیا رکھ سوچیاد من کا سرخیات کرانے ماڑا ہے وہ اپنا ذکر رکھی تقریباً کر کے سمجھے میں پتر آ گرچن لگے تھے اپنا ذکر کرے گا بالکل چنگ لگ ہونا شمار ہوگا جگہ نیکی کا نہیں اور بدی تھی روکے گا یا رک یا مربل مارو بلاجنہ ہارن ملکر نہیں مگر اس بند اپنا ایک پنڈ تو دوسرے پنڈ ایک بار پار کی چوٹی دوسرے پارچ چوٹی ایک سراخ تو دوسرا سراخ طرف کرے گا لو مڑی جیسے ہے لک دی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 یہ بی اولادوں گے تو رشتے دار ہاتھوں بربادی ہوگی آدمی ارسولہ فرمایا تنگ دستی ماڑے ہون دے تانے مارن گے وہ پھر بچارا یہ کام کرے گا کہ ہلاک ان دی بجائے نا جی ہوگا یہ لمبی پوری بازار میں شرا کرنا ہوں وقت آئے گا حضرت روایت کرتے ہیں کہ علماء ماہ قتل کیتے جانگے کتے مری گئے کاش کے زمانے میں علماء جان بوجھ کر پاگل پہ پاگل, پاگل سمجھ کے لمباد حوالہ مسلم لیگیوں نے کہا وہ دم کے گڈے ہیں ان سے کام لینا چاہیے کام نکلنے کے بعد ان کو قتل کر دینا چاہیے یہ بڑے تھے والدم اس وقت کا تو نا چیلنج نہ آپ سو روپے نقدی نام ہر حوالہ غلط کوئی ثابت کر دے جانب باغ سنت مولانا مفتی طیب علی صاحب رام تو صاحب رام تر لال ہے آلہ حضرت مرشد مفتی مار حرا شریف آپ کا مرشے استانا ہے اتوں کے مفتی شامل کتاب لکھیے چھپا دیا گیا ایک مسٹر جناد مسلم, مسلم لیگے میں جنادہ نکلے گیا چھا دیا گیا ہے تصدیقات مفتی محبوب علی خان صاحب رامت اللہ تصویر وہ اربائی چھیتر بےد دو تصدیقات محمد حسمت علی خان صاحب قادری برقاتری کوئی حال اپنچو کا حساب لائیے جانا ہے صاف فوٹو سید شاہ مستفا قادری برکاتی قاسمی مار حرام آل دے مرشد گرامی سرکار دے اولاد بار سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب مارہرا شریف اچھا احمد محمد شاہ پوری مفتی محمد طیب صاحب داناپوری مفتی محمد طیب صاحب داناپوری رام کو لال پڑھو اے اے اے کی, کی نا آج او بین ہی جو منصوبہ اس لیے پایا ہوں قتل ہو رہا ہے نام جی سننے مسلمانوں کھاوے گا سے بیدار ہوں مسلم لیگ کیا چاہتی ہے مولوی بے دم کے گدے ہیں ان سے بھی کام لینا چاہیے جب ان کی ضرورت نہ رہے تو ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے لیگی اور عوام کی دلچسپی کے لیے اپنی عورتوں کو اسٹیجوں پر لاؤ گے حضرات تک فکو فرمائیں گے کہ جناب جی کسی حوالے کو غلط ثابت کرنے پر سو روپئے نہ لکھیں تاثر ہے مسٹر جی نے راب تھا مسٹر جناک کلنگ کھلا کپر وغیرہ مسٹر نے پیر نیچر کا کر نظریہ کا اللہ تعالیٰ اور آپ سے کام نہیں لے سکتا اور لیجیے پتا نہیں کھلاؤ کسی بچے کسی کے جمع ایک یا اسلام قرار دیتے ہیں ان کے دلائل جسے بیان ہو رہا ہے نا یہ اسنہائی افضل ہے علامہ اقبال دا ترانہ ملی جائے اس وقت دا ہے دس وقت اقبال وطنیت دقائل سی یعنی کیا مطلب وہ نظریہ سی بھی قوم وطن سے بنتی ہے مذہب سے نہیں صحیح پھر اللہ تعالی اقبال ہدایت ہو ہو ہو بڑی بڑی میں نعرہ ماریا حسین احمد مدنی دیوبندی آخر پھر وطن سے بنتی اور اللہ اقبال راتے سے. بہت کچھ گیا جیڑی مشہور انہوں نے نظم ہے وہ ہے ساسی اقبال دی وط... دیں دیو بند حسین احمد نہ لے کر دیو بند حسین احمد دی جے بولا جبیسر کے بلت کہ بے خبر دے مقام محمد عربی بہوستی دی ہم گر دربہ نہ رسیدی تمام بولا حبیش دیس بدماشی جتھو کلام تو کر کلام نظری ہے ارد پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہاں اے تیری رگو میں اب تک رواں ہمارا یہ ترک لا کٹ مرے ہاں. کٹے مرے, مرے جہاد واسطے آئے گا اگر ہوں اردے پاک دے بچے سیدا پاکستان بنا لے <laughs> اتبا کی ہندو لانتی مذہب کی ہندو جہاں مذہبی بڑا کچھ دساسا ہے نیچری بنایا ہے کیونکہ بنایا اس ہندو تو لے کے اصل اسے مذہب ہے ہوئے اس ملک ہوش نہیں ہوں میں کلو چال پڑھتا ہوئی نبی آ جو فرشتیاں دا وجود ہی کوئی نیچ فرشتیاں دا وجود لیکن اس کا نظریہ تو ہے نا جاسے گند تو صاف کرنا کوڑا نہیں پی جانے جی مشہور شہر مشہور مبارک شہر مکے حضرتیسالام وفات پایا ہوا پانچ سو اکتر بھرے ہو چکے سن وفات پایا اگل پرسو چوتھے بیاسوا میں نشاندہی کرائی ہے اسلام کی خیرت رکھتے بھی لیکچرار گزرے میں تو آ گئی میں لوہار فن کا پیغمبر اسی طرح ہر فن پیغمبر نے پاگل نو خیال ہے آواز سنی دستا کچھ دس کچھ نہیں ہے حقیقت جو پاگل دے اندر دے خیالات باطل اٹھتے ہیں وہ آدھا اسی طرح نبی نبوت وہی نہیں نبی نو اندر بیٹھے بیٹھے خیال دنیا دے اندر دے دا. کوئی کافر نہیں لگ سکتا بندہ اگلی دیکھو گل نہ لام ہے نہ اس قسم کے ثبوت کی ضرورت ہے بلکہ عقل کافی ہے نیچریت بنیادی عقل پرستی نفس پرستی یا خواہشات پرستی اکل پرستی اور سائنس پرستی آ گئی اکل پرستی دا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول دی دے مقابلے اکلو ترجیح دینی اقل دی منو وی ہے شیتان اللہ تعالی وحی حکم دے مقابلے اکلا یہ اکلوں نے لڑائی ہے نا جڑا بکواس پک ہے کہ میں چنگا مینو حکم دے کی حکم ہے یعنی حکم اللہ کے حکم دے مقابلے میں واہج نش کے مقابلے اللہ کی پیش کردہ اپنی اکلس اول من منقاس ابلیس سب سے پہلے اپنی اپنی گوسلہ پیش کرنے والا سب سے پہلے ابلیس ہے یہ مقوب ہے کہ اول من ابلیس سب سے پہلے جس نے کیاس پیش کیا اقل کے مقابلے میں واہج کے مقابلے میں وہ ابلیس تھا دوسرا ہنس کی منڈی خرا نفس دی خلافت میرے دی. بندہ مجرم بنتا ہے جرائم کرتا ہے عقل <سؤال> پرستی کفر کرتا ہے <سؤال> دو پہلے دن دے مذہب دیا دنیا چو کوفر گمرائی ابتدا لان سے نیچری نیچری نے پھر دو گلا نفس پرستی ہر جرم کر رہے نفس رکھتے ہیں بابا چٹو جی میں نفس رکھتا ہوں دنیا بابا دنیا میاں کل ہے دنیا الاوہ بندہ دو نے اخل نو ایسا رابر بنایا کہ خدا رسول ہر چیز انکار کرنا اچھا یہ سکول پاکستان تبدیلی جناد من کے راج کھلے رکھا پہنچا جی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 کہ بابا یہ اپنے اپنے پتا لگا جی ذکر رکھا ہے؟ یعنی وہ ارب کا ایک اچھا آدمی تھا نوز بلا منظال بندہ تھا اکی اچھے دین کا لیکن وہ عرب کا ایک آدمی تھا وہ ایسے اسی وجہ سے کتے جدو لکھتے حربل چنگے بڑا بہت بڑا ایم نکتا ہے یعنی نبوت کے جو اسلام اور مخصوص او ہوں ہر قوم میں نوز باللہ نہیں پیدا ہو سکتے ہمیشہ ہوں رہن گا آخری رسول محمد رسولہ نبوت ختم ہو گئی یہ تو اسلام کا مسلمان سان والے کتاب پہلے ہوں کی نہیں یہ مطلب نبوا دا مطلب ہے اسلح کرنا بس جو اصلاح کرتا ہے اپنے اپنے قوم کے اندر کوئی اچھے رہن بندہ وہ ریاست یہ اس کے ممکن ہے اس مذہب میں ہندو مسلمان عیسائی مجوسی جن باتوں کی موتقد مطلب ہیں سب شریک ہیں مرنے کے بعد صرف عمدہ کمالات کی خوشی کا نام جنت ہے اور برے ملکات سے تعصب غم کرنے کا نام جہنم ہے وسیلہ نجات عبادت ہے اے اے اے اے اے ہندو راجا رام موہن رائے کا مطلب پیش ہو رہا ہے <تصفح> کہ وسیلا نجات عبادت ہے نجات جہی عبادت عبادت ہونی ہے تا کر کے سکولج نماز کا ذکر ہے نماز ہاتھ سے سکا کا ذکر ہونا عبادت کا باقی ساری شریعت ختم کوئی تعلق نہیں اور عبادت کے چار رکن ہیں سنیا جے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 نمبر تین خالق کا ہر دم شکر گزار رہنا یعنی کیا مطلب خالق سمجھتے یہ سمجھو کہ پیدا کرنے والا ہے باقی دخل نہیں رکھنا لہذا ہوتا شکر تا کر کے جنہیں نیچری طبقہ سکولی کوٹھی چکلا دھی بین دینا داد جو مرضی کر کے دھی جو شکر خدا ایمان ادا کرتی مان لگتا پوی خدا دی اللہ دی رب تین سوتے دا فضل, اللہ دا فضل. اللہ کا شکر ہے لطیفہ بنایا میں رات ہوئی نسے نہ شیا بیٹھ کے پہنتا سی میرا کوئی کمال نہیں ہالی ملنگیاں دا فائدہ جڑی نسی جاتی بیٹا بریلر بھی بیٹھا سی انہیں اے میرے پیر دے میں ہوں میں مسکین پوچھتا رکتی میں کیا پچھلے بیٹھا سی باپی دتی کر انہیں آ کیا صرف اللہ مدد باقی سب شرک و بھی یہ ایک کی دین ہے دلہ میںرت پے جے شکر گزار خدا کا اور اسی سے دعا مانگنا اسی سے نندار پل یہ ہے مذہب کی بنیاد इथ हिंदू को मजहब चलिया मोहला लिखने के उ नबोत दान सारा फिर मुझला सारी जनाब यह तो सू पता की करना यह सवेरे न पे वर्ग ने आप फोटो कापी कर मिलनी चाहिए بڑی اور سیفل جبات بھی مینو سنگی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 تاکہ مسلمانوں کو مجال تکفیر نہ ہو اور ان الفاظ کے معنی بالکل پلٹ دیجیے مانے بدلو لفظ رہنے کو یہ آخو نبی تصا سب بنائی بنا کر نہیں ہر دور میں ہر جگہ تے ہر تھان پہ نبی ہوں انگریزی نبی نے زیادہ سارے چاول <lite> <پر> <توس> وہ میرے تو میرے اناروری بڑے اچھا. استعار اسٹور دیکھ کے نواز کے مطلب موقع <coughs> لوگ اتو سمجھتے ہیں اس بندہ مولوی سب پوری <laughs> اچھا جی انہیں اپنی پہچان روک کرائی میں بڑے موقع وہ خود اسکول چلے میں لایا نا ہر نوکر لگ نے آگنا کوئی کی. مائن. مائن. مائن. مائن مارد مارد فرمایا شاعری ہو جا سکے <laughs> میں آپائی ہوئی شرام کیا نیو شراب اصل حضور میں سنا میں پندرہ دی. <laughs> با سولہ فوری طور بھی شیر پہ جلدی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <pairan> مارے <laughs> <laughs> <laughs> لیکن بن چکی جا جتنا کچھ تک مطلب کام کرنا موقع ہی نہیں ملے ہو لیکن ہوں تیار میں نے آپ لکھ بند اس کو اللہ تعالی رکھے جائے ہا جی نزیر جلدار گل کی میٹے روی باقی جو بندی سکول بچیاں بچے کٹے رہن پہن سارا اسلام کرتا گاجی نزیریا بندے کٹے نہ پھر آپ بابی بندی روپئے رکھ کے مطلب سلطان کیا مسلمان کا لگتا ہے دنیا کی لال بھی ہے پھر سرکاری تو دے سلطان کیا گل کے بھی بند سلکان بونجا ترونجا سال جو بند چکتا مولوی دو میٹنگ دو مہیتا ختبا جو بند مولوی دے پیسے کٹے کرنے پہ جس میں شام نیٹ بیٹھی ہوئے شیڈیو دسا کے میںودی صاحب کو دینا کسی چیز کا دے جا رہے شرکت کر کے میں گھر دے جا رہے ہاں بہ کے میں نے لیا اللہ حضور میں شروع ضروری ہے ایک دوسری بات جتنے پیسے کٹے نہیں ہوتے میں ہوتا ہے وہ مالی کون چیز بندی پر آدھا ہوں کچھ نہیں گل سنو میری باہوں آخے سور سور ہی ہوتا ہے باہیں گاہی کا ہوتا ہو میں ایک میٹرو مکا دیتی میرے بتا ضرورت نہیں روزی میرا راز میرے دے دیا تھی نہیں دے جس نہیں آؤ پے اس وقت اسے پایا وہ ڈیٹ کرے گا میرے لے چلو اپنے آپ دا مسلمان ہونا میرے سامنے ثابت کر دے کہ میں کتنے بارے جو اپنے آپ مسلمان ہی ثابت نہ کر سکے میں سو تبا لو بڑے چی چکا میرے نزدیک کوئی مسلمان نے میرے نزدیک نبی اللہ سرات سرام دی شان تمام نبی اتو سلوا نہ جانے نہ یہ تو پہلی سچے پی گیا ہے اس مولوی شیرو نے کی نا تین دے اس مولوی شیرو نے گھر کری اگلے دن اچھا اردو کہنا ترا ہو سکا اٹ پانی کہنا رستے پی ہوگی پی جی اس وزیر بابا جی کری گھر جائے ملن سب فکیر نہیں جائے گی سن ہے مل لو جدو ریفال میں لگا نظام نے اس گلسا کہ یار مال بڑے دیکھے پر نہیں تک نہ آج ڈیری چیز گیا تھا بریک میں گلی کر رہے میں نے ڈیری چلا دیو سارے لا کے میں نے پی پیسہ جانا گرمی پانی کا گلاس پیو میں زندگی دے پیو چلو پھر میں تو ابھی کر لیے چلو چاہ رکھے پیو میں راج صاحب عالم تو میں نہیں بیا میں تو وہ جوڑے سے دیکھ سی دے مگر سرکار کا فرمان پڑیا کہ وہ راہ واسطے وہ مارا میں نا پنابی دروتے پڑتا جب پہلی بار میں جسے آزان پڑھ لگا میں بندو چار کیوں پتا مضبوط ہوا جنہیں بھی اپنے سنگیت میں قرآن مار دے انہوں نے لکھا روپے چٹ دیا لیکن یہ آخیا یار فلانا گریب بندہ یہ نہیں کہ میرا بندہ مومنٹ بیمار میں بخا سو میرا خوایا نہیں میں نگا سا موایا نہیں کوئی اللہ مسجد کہ میری مسجد پرانی ہو گئی سی ترمت کیوں نہیں جگائی سوال ثابت کرو اور کابے چادر کیوں نہیں چڑھائی سابت کروا میں سا بھی پگانے کا سرمایا دنیا چل جنہیں ہے اگر گریبان تقسیم ہو جائے سارے امی ہو جانے امی بالکل سرتی میں دمپیا نا اربا روپئے کون بالکل ڈراما ہلے کی ہے روٹی کھا کے اپنا ٹائم پاس کر سکتا متلے ہو گئی کل شریف فیصلہ کروایا گیا سلام اللہ تعالیٰ اللہ تارا اس وقت مان ہے جس وقت لوگوں نے اس وقت اس میری تصدیق کی جن لوگ لایا اس وقت میرے تو مال خرچ کیا جیسے لوگ مال مردا خرچ نہیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت منولادتی ہے جس وقت کے مطلب باقی کسی اور یہ تو اولاد مسیح نہیں یہ ہے امام احمد بھی اور سنت بھی چاہیے اچھا ہے پروانا کوئی آپ سرکار نے پروانا فلاح بیوی کو لایا کو لایا فلانا ایکتیجہر محبت رکھنے والی دے زندگی دے کے علمت اور پڑھائی دے اندر ح ضرتری میں ذرا کی یار دل گل کوئی شک نہیں عورتوں کا حق ضرور ہے دنیا نہیں بڑیاں شخصیات جنہوں تمال کرتے ہوا کے ہیں عورت کا ہاتھ اس طرح ہیں بھائی جے جی شخصیات واقعی عظیم مقدس شخصیات انہاں زندگی چ اچھا عورت دا ضرور ہے جی وہ پلیت شخصیات نے شخصیات عورت ہاتھ بی ہے کہ انہوں جاگل دیا نکلوں کی ضرورت ہے جرا جگہ ضرورت ہے دینداری سڈے جن بڑے بڑے بزرگوں دین ضرور ان دی زندگی پا کر انہوں نے کمالات دینی خدمات کے اندر عورت نے ضرور حصہ لیکن اس طرح ایچار شفاط نہ بیبیاں دینداروں سال نہیں دا. دوسرے نمبر تک کناط تھوڑے ان مرد مرد مطالبہ ریسکیو